يا يا ام الله كلامه ودلل ومن إله الله اله الله وحده خير الحديث كلام الله طير الحبي حبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ظل وغضى اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم wheynook hamidun macheed اللهم بارك على محمد b وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وإنك hamidun macheed سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحد الأخذة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم یاف اللہ بلتندر نفسمد اللہ اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو خطا فرمایا ہے اور اپنے آپ سے ڈرایا ہے ڈرنے کا حکم دیا ہے تقواہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور پھر یہ بات اقشا فرمائی ہے تقوا کے تقادوں میں سے ایک تقاضہ یہ ہے کہ بلتندر نفس ماقدمت لغت کہ ہر شخص اپنی آخرت کے فکر کرے اپنی آخرت کے بارے میں سوچتا رہے اپنا محاسبہ کرتا رہے حاسبو انخوس قبل ان کو ہا سب قبل انتوز ان امیر عمر فرمایا کرتے تھے کہ قبل اس کے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن تمہارا حساب لے تم اپنا حساب خود ہی لیتے رہو اور قبل اس کے کہ قیامت کے دن تمہارے آمال کو تولا جائے تم خود اپنے آپ کو تولو اپنے آمال کو تولو اور وزن کرتے رہو تو ہماری ہر سوچ اور ہر فکر کا محور آکرت ہونا چاہیے ہر جدوجہد ہر کوشش اخروی فلاح پر ہونی چاہیے اسی معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم نافع کی دعا کیا کرتے تھے اللہ انی کا علم نافیہ اے اللہ میں تجھ سے اس علم کا سوال کرتا ہوں جو نفع دینے والا ہوں اور آپ کی دعا تھی انی بکن اللہ آڑوگوکر علم لا ينفع اے اللہ میں اس علم سے پنہ طلب کرتا ہوں جو نفع دینے والا نہ ہو ایک نفع وہ ہوتا ہے جو محض عارضی ہو چند دنوں چند مہینوں یا چند سالوں تک محدود ہو اور دوسرا نفع وہ ہوتا ہے جو مستقل ہو ہمیشہ کا ہو کبھی ختم ہونے والا نہ ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس نفع کے طلبگار تھے وہ نفع جو عارضی ہو جس کی افادیت چند ماہ و سال میں منحصر ہو نہیں یہ مستقل نفع کی طلب ہے اور مستقل نفع کا سوال ہے اور ظاہر ہے کہ یہ نفع اللہ رب العزت کے دین پر قائم ہے اور خالق کائنات کی بڑی پر قائم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں علم کیا تھا تاکہ آج ہم فیصلہ کر سکیں کہ علم ناخے کیا ہوتا ہے صحیح بخاری میں رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے ابئی میں نے کہا رفی رائے سے پوچھا اتدری او آیت اند مفی کتاب اللہ ہے ابئی کیا تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ میں پرانے پاک میں سب سے بڑی آیت کون سی تمہیں اس بات کا علم ہے سب سے بڑی آیت پورن کی کون سی ہے ابئی میں نے کہا رفی رائے میں نے ارد کیا کہ آیت السی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاستر فرمایا لیہ العلم یا ابل مندر ابل مندر اے ابئی تمہیں مبارک ہو تمہارے پاس تو بہت علم ہے اتنا بڑا نافک تم نے جواب دیا ہے تمہیں یہ علم مبارک ہو نبی اسلام نے اس کو علم کہا ہے پرانے پاک کی سب سے بڑی آیت کا علم یہ علم ہے اس پر آپ نے مبارکباد دی تو اس سے ہمیں علم نافع کا ادراک ہوتا ہے پیغمبر اسلام نے کس چیز کو علم کہا اور علم نافع کیا ہے جس کی آپ دعا کیا کرتے تھے یہ علم ہے آیت القرسی کا علم پوانے پاک کی سب سے بڑی آیت کا علم یہ علم ہے اس سے فکری طور پر ہمیں علم نافع کی ماہیت اور اس کی حقیقت کا ادراک ہوتا ہے ثابت ہوا کا علم سے مراد یا علم ناخے سے مراد دنیاوی علوم نہیں ہیں علم ناخے سے مراد نہ ہی وہ علوم ہیں جن کو دینی قرار دیا جاتا ہے لیکن ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جیسے علم کلام ہے فلسفہ ہے منطق ہے جیسے مقفا اور مسجہ قسم کی عبارتیں ہیں جملوں کے تکلفات ہیں محض لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے یہ علم نافع نہیں ہے علم نافع بڑا سادہ علم ہے سیدھا سادہ تکلفات سے پاک ردیفوں اور قافیوں سے پاک علم کلام کی تفصیلی مباحث سے پاک سیدھا سادہ علم کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت آیت القرسی اتنی بڑی آیت ہے کہ انسان صبح کو پڑھ لے تو شام تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا اللہ رب العزت کی وہی یہ اس کے کلام کے کچھ خزانے اللہ تعالی کے ارش کے نیچے ہیں اور آیت الکرسی انہی خزانے میں سے اتری ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ فرمایا کہ جو شخص یہ آیت بڑھ لے اس کے اور جنت کے داخلے کے درمیان صرف اس کی موت حائل ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے رات کو سوتے ہوئے پڑھا کرتے تھے اور یہ سب علم نافع اس سے علم نافع کی حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے یہ ایک آیت اللہ رب العزت کی معرفت کے بڑے وسیع خزانے پیش کرتی ہے اس میں ہمارے خالق اور مالک کی تیرہ صفات کا ذکر تو اللہ رب العزت کی صفات کی معرفت یہ علم نافذ یہی وجہ ہے پرانے پاک میں اتنا ذکر کھانے اور پینے کے امور کا نہیں ہے جتنا اللہ رب العزت کی صفات کا ذکر ہے تاکہ تم اپنے رب کو پہچانو اور یہ علم ہے منفرد بخش علم اس علم کے حصول پر رسول اللہ صلی اولاد وسلم صحابہ کو مبارکباد دے رہے تو اس چھوٹی سی حدیث سے ہمیں علم نافع کی حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے علم نافع وہ علم ہے جو انسان کی آخرت کو سنبھار جائے علم نافع وہ علم ہے جس کا نفع انسان کو قیامت کے دن حاصل ہو علم نافع وہ علم ہے جس سے اللہ رب العزت کی لدا حاصل ہو جائے علم نافع وہ علم ہے طالب علم کو اپنے پر کے ساتھ جوڑ دے علم نافے و علم ہے جو جوں جوں بڑھتا جائے تو توں اللہ کی خشیت میں اضافہ ہوتا جائے علم نافر شریعت کے احکام کو جاننے کا علم ہے حلال و حرام کی معرفت کا علم ہے اور یہی چیزیں قیامت کے دن کام آئیں گے کبھی تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے جمبر احمد رسول اللہ علیہ وسلم کو مسکین اور فقیر رکھا تاکہ آپ کی حیات طیبہ امت کے لیے پیغام ہو کہ خزانے جمع کرنا اور دنیا کی دولتوں کے انبار لگانا یہ کوئی نفع بخش چیز نہیں ہے نبی نبیر اسلام کا فرمان ہے کہ اللہ و الانبیاء المبیا وہ لم امبیا لمبی اردے سے در ہم ولادینار العلم من آخ اخذ بحظ غافر اولا انبیاء کے وارے سے اور سن لو انبیاء کا ترکہ درہم و دینار نہیں ہے انبیاء کا ترکہ درہم و دینار نہیں ہے نبیر اسلام فوت ہوئے آپ کے گھر کو دیکھا گیا کہ آپ نے ترکے میں کیا چھوڑا بتائیے تلاش بھی سی کے باوجود کوئی چیز ملی وہ شخصیت جو اولاد آدم کی سردار ہے انا سید ولاد آدم بلا فخر اس شخصیت کے انتقال پر گھر میں کچھ بھی نہیں تھا بلکہ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و درعہ مرہونا ناندہ یہودی بتلافین سر میں تعمیر نبیر اسلام کا انتقال ہوا تو آپ کی درع ایک یہودی کے پاس گروی پڑی ہوئی تھی اس یہودی سے آپ نے تیس سال غلہ ادھار لیا تھا اور درع بطور ایک گرلی اس کو دی تھی تو انبیاء کا ترکہ دل و دینار نہیں ہے نبی اسلام کا فرمان ہے اگر میں چاہتا تو سونے اور چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلتے ایک اور حدیث میں آپ کا فرمان ہے کم واحب کو اندلی لاہبہ مجھے یہ بات پسند ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت پہاڑ کو میرے لیے سونے کا بنا دے تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو مسکین رکھا فقیر رکھا اور یہ حیات طیبہ جو ایک مکمل حیات ہے امت کے لیے پیغام ہے کہ منفرد بخش رویہ کیا ہے اور عمل کیا ہے اور کردار کیا ہے بلاک ابرس العلم انبیاء کا طرفہ علم ہے من اخذہ کو آخہ بے جس نے اس میراث کو سمیٹ لیا علم کی میراث کو علم کے ترقے کو تو اس کے حصے میں بڑے وسیع خزانے آ گیا وہ خزانے جو آخرت میں کام آنے والے ہیں تو پیغمبر اسلام کی زندگی کی سادگی یہ فخر امت کے لیے ایک پیغام ہے کہ امت کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے یہ ساری باتیں علم نافع کی باتیں تو علم نافع وہ علم ہے جو محاد میں کام آئے تبھی تو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم مدینہ منوبر آئے انصار صحابہ کو دیکھا کہ وہ اپنے باغات میں کھجور کے درختوں کی پیمنداری کر رہے ہیں تلقی کر رہے ہیں فرمایا کہ تم یہ پیمنداری نہ کرو تلقی نہ کرو صحابہ نے چھوڑ دی اس سال پھل بہت کم نکلا باغات میں نقصان ہو گیا صحابہ کے نے رسول اللہ سند عرض کیا کہ ہم نے آپ کے فرمانے پر تلقی نہیں کی اور ہمارا پھل ایک محتاط اعتبار سے بہت کم نکلا ہے تب رسول اللہ نے شاطر میں کہ ان تم آلم جو امور دنیا کو اپنی دنیا کے امور کاروباری امور تجارتی امور تم مجھ سے بہتر جانتے ہو کھیتی باڑی میں کون سا طریقہ کار منفر بخش ہے اور زیادہ فائدے کا باعث ہے یہ تم مجھ سے بہتر جانتے ہو لیکن یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اگر یہ عارضی منفعت والا علم فضیلت کا باعث ہوتا تو نعوذ باللہ صحابہ کے اللہ کے بیمبر سے افضل ہوتے لیکن نہیں یہ محض ایک عارضی منفعت ہے جس کی طلب شریعت نے جائز قرار دی ہے لیکن ایسا ہی جو بندے کو دین سے غافل کر دے اور اصل علم نافے سے دور کر دے یہ الحماق قطع قابل تعریف نہیں تبھی تو ابو خیا رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے بازار میں دیکھا کہ تاجر بڑی جدوجہد کر رہے اپنے کاروبار کے لیے اونچی آبادوں سے مال بیچنا پسینے بہانا تو ایک دن مجبور ہو کر انہوں نے کہا تم یہاں کاروبار کر رہے ہو بہادا نیراثیسم قسم اور مسجد نبوی میں اللہ کے پیغمبر کی نیراش بٹ رہی اللہ کے پیغمبر کا ترکہ تقسیم ہو رہا ہے اور تم یہاں کاروبار کر رہے ہو لوگ اپنی دکانیں بند کر کے دوڑے کہ شاید کوئی خزانہ نکل آیا شاید اللہ کے بیگمبر کے گھر سے کوئی مال برامد ہوا ہے مسجد میں پہنچ گئے دیکھا مسجد میں کچھ بھی نہیں ہاں کچھ طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کال اکال رسول اللہ جاری ہے یہ سدائے گونج رہی ہیں لوگوں نے بہت تلاش کیا کسی کونے میں شاید کو مال کا ڈھیر ہو تقسیم ہو رہا ہو لیکن انہیں مایوسی ہوئی باہر آ کر قابو ہو رہا مسجد میں تو کوئی نراش نہیں ہے کچھ بھی نہیں بٹ رہا تم نے یہ کیا کہہ دیا فرمایا کہ مسجد میں تم نے ایک ہلکا دیکھا جہاں کمال رسول اللہ کی سدائیں کمج رہی تھی کہا کہ جی ہاں ایک ہلکا تھا ہمیں کچھ فقراء اس میں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ طلباء اس میں بیٹھے ہوئے ہیں فرمایا کہ ہاد ناث النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو اللہ کے پممبر کی نراش ہے اللہ کے پیمبر کی نراش دنیا کا ماں نہیں بلکہ یہ علم نافع، حلال و حرام کا علم اللہ رب العزت کی صفات کا علم عقیدے اور ننحص کا علم جو آخرت میں کام آنے والا ہے یہ علم نافع۔ ان نسوس سے ہمیں بخوبی اندازہ ہونا چاہیے کہ علم نافع کیا ہے اس کی حدود کیا ہے اللہ رب رزت کی صفات کی معرفت علم نافع ہے حلال و حرام کا علم علم نافع ہے اس علم پر عمل علم نافع ہے اگر علم کے خزانے ہو عمل نہ ہو تب بھی وہ علم علم نافع قرار نہیں پاتا رسول اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے آغاز میں مکہ کے اطراف میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے اوبو کے صدیق آپ کے ساتھ تھے ایک حزیلی نوجوان کو دیکھا بکریاں چرا رہا ہے اسے آواز دی اور کہا کہ ہم دونوں بھوکے ہیں ہمیں ایک بکری کا دودھ نکال کر پلا دیجیے اس ہوزیلی نوجوان نے کہا میں بڑے شوق سے پلاتا لیکن یہ بکریاں میری نہیں ہیں کسی اور کی ہیں کا ان کا مالک کوئی اور ہے اس سے پوچھے بغیر میرے لیے ممکن نہیں ہے ورنہ یہ خیانت ہوگی اور یہ بات امانت کے تقاضوں کے خلاف ہوگی نبیر اسلام فرمایا کوئی ایسی بکری ہے جو بھی دودھ دینے کے قابل نہ ہوئی ہو عرض کیا کہ جی ہاں ایسی بکری ہے وہ لے کر آؤ لائے پیارے دنوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھنوں پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالی نے ان تھنوں میں سے دودھ جاری کر دیا برتن بھر گیا آپ نے پیا ابک سندی نے پیا پھر اس زیری نوجوان کو بھی کہا تم بھی پیو اس نے بھی پیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھنوں پر دوبارہ ہاتھ پھیرا وہ اپنی اصل شکل میں آ اور آپ آگے بڑھ گئے بہزائی نوجوان بڑا آپ متاثر ہوا آپ کا چہرہ چہرے کا حسن وقار اور پھر یہ عمل بکری کے تعلق جو دیکھا بڑا متاثر ہوا اسے ملنے کا شوق ہوا اگلے ہی دن ملیلا اسلام کے پاس پہنچ گیا اسے ابھی نبوت کے اعلان کا علم نہیں ہے پیارے کے رومر کہ نبی ہونے کا علم ہوا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کرتے ہی کہا کہ علم نے بما اللہ کربو یا رسول اللہ صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علم دیا ہے اس میں سے مجھے علم دیجیے مجھے کچھ علم سکھائیے کچھ علم دیجیے تو رسول اللہ, اللہ سم نے شاعری علم کہ کر غلام الم اے حزیلی نوجوان تم تو پڑھے پڑھائے نوجوان تم تو بلانے معلم ہو معلم جو سیکھا سکھایا ہوا ہو پڑھا پڑھایا ہوا ہو یہ بات آپ نے کیوں نشان فرمائی حالانکہ ابھی انہوں نے اسلام قبول کیا ہے ابھی ایک آیت قرآن کی نہیں سنی ایک حدیث نہیں سنی مگر پیارے دلوں نے انہیں غلام معلم کا لقب دیا کہ تم تو پڑھے پڑھائے ہو سیکھے سکھائے ہو یہ لقب کیوں دیا ان کو عالم قرار کیوں دیا ان کے کل کے کردار کی بنا پر جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں میرے پاس امانت ہے اگر میں ان کا دودھ آپ کو پلا دوں تو امانت کا خیانت ہوگی یہ عمل ہے اس عمل کی بنا پر آپ نے فرمایا کہ تم تو پڑھے پڑھائے ہو سیکھے سکھائے ہو تم تو غلام معلم ہو تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ علم نافع کی حدود کیا ہے علم نافع بہت کچھ پڑ جانے کا نام نہیں ہے علم نافع اس چیز کا نام ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی وحی کے ساتھ مضبوط رہے پرانے حدیث کے ساتھ اور اس پر عمل کرتا رہے اس کا عمل پختہ ہو تو یہ علم کی حدود تھی پیارے کے عمر کے دور میں آج ان حدود سے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں خصوصاً نوجوانوں کی سمت بہت حد تک تبدیل ہوتی جا رہی ہے علم نافع تو شرح احکام کو ماننے کا علم ہے مگر نوجوان لوگوں پر حکم قائم کرنے کے علم کا تتبر کر رہے ہیں فلاں تابوت ہے فلاں کافر ہے فلاں مشرق ہے علم نافع شریع احکام جاننے کا نام ہے علم نافع لوگوں پر احکام لگانے کا علم نہیں ہے لوگوں پر حکم لگانا یہ تو اللہ کے پیگمبر کے اختیار میں بھی, بھی نہیں جب تک اللہ کا پریشد کی بہین آج احکام عشر اللہ کے سکون تو سنتیں اور جہتیں بدل جا رہی ہیں حالانکہ اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ ماہجل بنا آپ کا کام پہنچا دینا کسی کے بارے میں کہنا کہ تو جہنمی ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے یہ آپ تب ہی کہیں گے جب ہم کہیں گے ہماری بہی سے کہیں گے وہی کے بغیر نہیں کہیں گے اور وہی میں دروازہ بند ہو چکا تو ہم علم نافع ان چیزوں کا نام نہیں ہے علم کی کثرت تو موجود ہے لیکن وہ قوائد جو اللہ کے پیغمبر کے دور میں تھے وہ مقتو ہے خالص تم بہی الہی سے تعلق اور اس پر عمل تعلق باللہ اللہ کی خشیت اور قطبہ یہ بنیادیں پیارے پیغمبر نے فراہم کی تھی اور اللہ پر بادشاہ کے بتہ جو علم اللہ تم اللہ کا تقواہ اشتہار کر لو تم کو اللہ علم دے گا ان علم تقوا کے تحت حدند متدین یہ اللہ کی وحی متدین کے لیے ہدایت ہے تمہارا کام تقوا کے زیور سے آراستہ ہونا ہے اور اللہ رب العزت تم کو علم نافع دے گا تو آج علم بسر تو ہے لیکن وہ برکتیں مفقود ہیں لمبی لمبی مباحث تو ہیں لیکن وہ قوائد محفوظ ہیں جو سرو سال کے دور میں تھے توانل عبد ہی دیکھ لیجئے آج بہت زیادہ تجوید کے قواعد حروف کی جائے گی مخارج تفہم اور پھر تیراس اچھی آوازوں کی نقالی یہ تعلق عبد کے کی نوعیتیں رہ گئی تلکلے پر زور ہے اقفاور اظہار پر زور ہے ٹھیک ہے اچھی باتیں ہیں لیکن وہ اسی پر اتفاق علم لافے نہیں ہے اصل چیز اللہ کی وحی کا فهم ہے رسول اللہ صلی وسلم اس شخص کو کتنی بچھارتیں تھیں جو بڑی تکلیف سے قرآن پڑ اٹک اٹک کر یہ ٹھیک ہے تجوید کے قواعد آنے چاہیے لیکن اسی پر اکتفا کر کے بیٹھ جانا کہ علم نافع نہیں ہے باہر کے قرار کی عواموں کی نتانی کرتے رہنا یہ علم نافع نہیں ہے علم نافع قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنا بھی ہے پھر عمل کرنا بھی ہے صحابہ گرام کے تعلق القرآن کی نوعیت کیا تھی وہ انتظار کرتے رہتے اللہ کے پیغمبر پر وحی گزرے نزول وحی کی کیفیت کو بھانپ جاتے تھے نبیلا سلام شدید سردی کے موسم میں بھی وحی کی شدت اور شکل کی بنا پر پسینے میں نہا اٹھتے اور صحابہ سمجھ رہے تھے کہ خالق کائنات کا پیغام آ رہا ہے سرابا اشتہار بن جاتے کہ کیا پیغام آ رہا ہے اس وحی کو سننے کا انتظار کرتے اور وہی سن لینے کے بعد دیکھتے کہ اللہ کے رقم کیا عمل کرتے ہیں وہ عمل اس وحی پر عمل ہوگا اس عمل کا فہم ہی بہی کا فہم ہے صحابہ کہتے کہ تعلن، تعلن العلم ہم علم ہے بول ہمارا جو میرا ہم نے علموں میں اکٹھا سیکھا وہ کیسے کہ علم اللہ کی وحی کے سما کا نام ہے اور عمل پیارے کے حمبر کا عمل ساتھ ساتھ اگر ہم نے بھی اس عمل کو اپنا لیا تم قرآن و تمرا ادر ادھر قرآن کا نزول پورا ہوگا ادھر ہمارا عمل بھی پورا ہو گیا یہ سر صالحین کا تعلق قرآن ہے فی الحم السل مان تم نہیں پتہ دیکھتے تو تمہارا ایمان اگر صحابہ گرام کے ایمان جیسا ہوگا تو تم ہدایت پر ہوگے ورنہ نہیں تو ہم نے علم کے تبصر اور کثرت کو علم سمجھا مالک کا قول ہے کہ علم کثرت مسائل وہ علم بر علم حشیت اللہ ہے کہ علم کثرت مسائل کا نام نہیں ہے علم تو اللہ کی خشیت کا نام ہے تو اتنا ضروری نہیں ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی بجائے سطرہ ترادوں کے حصول پر عمر کے ایک حصے کو صرف کر دیں اگر موقع ملے تو ان کا علم حاصل کرنا چاہیے لیکن فہم مانا زیادہ احمد اور عمل زیادہ احمد تو یہ علم نافع کی حدود ہے نبیر اسلام کے دور میں اللہ کے بیگمبر علم نافع کی دعا کیا کرتے تھے ایسے علم سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے جو نافع نہ ہو تو پھر ضروری ہے کہ نبیر اسلام کے دور میں جو علم کا چرچا اور تذکرہ تھا جن حدود کے ساتھ وہی علم نہ صحابہ کر نبیل اسلام کے پاس آتے ان کے سوالات کیا ہوتے تھے قرآن نے بھی کچھ سوالات کا ذکر کیا یس الب عید آپ سے سوال کرتے ہیں عورتوں کی ماہواری کے بارے میں کہ شریک احکام کا علم کچھ لوگ اس قسم کے سوالوں پر مزاق اڑاتے ایسے لوگ ش ہے فیر ہے بیچارے ان پر ترس کھائے دینا چاہیے کچھ نوجوان جن کا تعلق مصر سے تھا وہ کلیت الشریع مزاتت کلیت الحید و نفاذ کہا کرتے تھے شریعت فیکلٹی جس میں شریعت کا علم شریع حلال و حرام کا علم پڑھایا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے اس کو مداخن کہتے تھے کہ یہ تو حیض اور نفاذ کی فیکلٹی ہے یہ اشتہار ہے جو اس روش کے سراسر منافی ہے جو اللہ کے پلمبر نے تربیت کے طور پہ صحابہ کو دی تو صحابہ کا سوال کیا ہے مہماری کے بارے میں تاکہ اپنے گھر میں اس علم ناخرے کو بیان کر سکیں اور اللہ رب العظم کو یہ سوال پسند آیا اللہ نے پرانے پاک میں اس کا جواب دیا یس اللہ کہنا آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے احکام کے بارے میں یہ صحابہ کے سوال ہے یس النا کہ چاند کے بارے میں کیونکہ چاند کے بہت سے معاملات شری احکام سے مربوط ہیں سب ان کے نشر حران قتال تھی آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں ان میں قتال لڑائی کا حکم یہ سب سوال شرعی احکام کے تعلق سے ہے اور کوئی آتا ہے پوچھتا ہے دلہ نہیں الا عمل اذا تو دخلت تو اس عمل کی نشاندہی کر دیجیے جس عمل سے مجھے جنت حاصل ہو جائے ماض میں جبر دلائے سفر میں اللہ کے پی نمبر کے پاس آئے بہت دیر سے کوشش کر رہے تھے کہ میری سواری اللہ کے پممبر کی سواری کے قریب ہو جائے تو آپ سے کچھ باتیں کر لوں سفر میں پھر پلاخر موقع مل گیا سواری قریب ہو گئی نبی علیہ السلام نے کہا کہ مایاض تم کچھ کمزور دکھائی دے رہے ہو لگتا ہے پریشان تمہاری کیا پریشانی عرض کیا کہ جی ہاں پریشانی تو بہت ہے اس پریشانی نے مجھے بوجھل کر دیا ہے مجھے بیمار کر دیا ہے فرمایا کہ ماض کیا پریشان ارض کیا کہ ایک سوال وہی سوال آج کل میری سوچ وچار کا پیمر ہے کہ اخبار تو ہوں دخل دخلت الجنہ وہ بندہ عمل یا وہ نظام کیا ہے جو بڑا محدد ہو بندہ ٹھکا ہو جس کو میں اپنا لوں اور اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں مجھے جنت حاصل ہو جائے بس یہی دن اور رات کی سوچ کا بہتر یہ علم نافع نبی اسلام نے اس کو ارکان خمسہ کی تعلیم دی کہ اللہ کی توحید اللہ کے پیدمبر کی رسالت نماز کی اقامت زکات روزہ اور حض ان کا علم اچھی طرح حاصل کر لو اور ان پر امن تمہارے سوال کا جواب ہے اور بھی کامیابی کا محبت نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ معاذ کو بڑے علم سے محبت ہے اور باقی محبت تھی علم سیکھ سیکھ کے وہ ایک بہت بڑے عالم بن چکے تھے علم پر عمل کرنے والے بن چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان نمارا یا تیو مرتیام اما امر اور اما میرا یہ صحابی معاذ قیامت قیام کس شان سے آئے گا کہ میری امت کے سارے علماء کی تیادت مہار جبل کے ہاتھ میں ہوگی رب اور فاصلہ بھی بہت ہوگا ان کی وہ قریب قریب نہیں ہوں گے رب کے بہت سے معنی ہیں ایک معنی تا حد نگاہ تاحت نگاہ وہ سب سے آگے ہوں گے کتنا فرق ہوگا نبی اجلاب نے ان کو اور علم نافع دیا اسی سفر میں تمہارے سوال کا جواب میں نے دے دیا مزید اللہد اللہ کا ان ابلاب الخیر تمہیں بتاؤں کچھ خیر کے دروازے یوں سمجھو کہ خیر کے خزانے ایک کمرے میں بند ہیں دروازے متفر ہیں دروازوں کو کھولنا چاہتے ہو اور اس کمرے میں بند علم نافے تک پہنچنا چاہتے ہو ابا میں خیر بتاؤں تمہیں عرض کیا کہ جی ہاں سنا کہ تین چیزیں خزانوں کے دروازوں کی چابیاں ہیں ایک سلات الردفی جاف ان رات کی تنہائیوں میں بندے کا اٹھ کر اللہ کو یاد کرنا نوافر کا اہتمام کرنا یہ خیر کے دروازوں کی چابی ہے اور دوسرا بسیام بس و چن نفلی رودے یہ ڈھال ہے اور تیسرا بس تطف انار کمایوس ناؤ ختم کہ سبتا نفلی سبتا جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے جیسے پانی آپ کے ایندھن کو بچا دیتا ہیں کہ ابا بے خیب تو آپ نے علم نافہ دیا اپنے صحابی کے حص کو دیکھ کر جو یہ سوچ سوچ کر دبلا ہو گیا کہ بہر نے نجات کیا ہے وہ کون سے قواعد ہیں بندے ٹکے جو حاصل ہو جائیں ویسے تو پورا دین موجود ہے خانے کے کائنات کی پوری بہی موجود ہے لیکن وہ بندے ٹکے قواعد کیا ہیں جن کو اپنا لیں تو اللہ کے عذاب سے بچ جائیں اور جنت حاصل ہو جائے نبی اسلام نے اور مارگل جبل کے شوق کو دیکھتے ہوئے مزید پوچھا کہ اللہ رس الحر اللہ راض حاد المر مزید اسلام ہی بمود اے معاذ تجھے کچھ اور علم دو تجھے بتاؤں اس دین کی سب سے اونچی چوٹی کیا ہے تجھے بتاؤں اس دین کا ستون کیا ہے فصد کا ستون جس پر دین قائم ہے مجھے بتاؤں کہ اس دین میں سب سے اونچی چوٹی اور اس دین کا ستون وسط کا ستون کیا ہے یہ دو چیزیں عرض کیا کہ جی ہاں بلکہ اس سے پہلے فرمایا اللہ دلو کر رہا اللہ سے ہاتھ لم تو یہ بتاؤ اس پورے دین کا سر کیا ہے پورے دین کا سر سر اگر ہو تو ڈھانچہ قائم ہے اور اگر سر کاٹ دیا جائے تو یہ پورا ڈھانچہ سر کٹی لاش بن جاتی ہے تو پورے دین کا سر کیا ہے اور دین کی سب سے اونچی چوٹی کیا ہے اور دین کا وسط کا ستون کیا ہے ماض بہت ہی خوش ہے کہ آج تو بڑا مجھ پر علم نافع کی بارش ہو رہی ہے فرمایا کہ اس دین کا سر جو ہے ایک حدیث میں اسلام اور ایک حدیث میں شہادت ہوں اللہ علی الہ الا اللہ اللہ کی توحید کی سچی اور خالص گواہی یہ اس دین کا سر ہے اگر یہ گواہی درست ہے صحیح ہے تو دین قائم ہے پورا ڈھانچہ قائم ہے اگر یہ گواہی نہ ہو تو انسان کا سارا ڈھانچہ سرکٹی لاش بن جاتی ہے مردار بن جاتا ہے جس کو کوئی نہیں پوچھتا جو متاثر ہو جاتا ہے لوگ اس کو دبا دیتے ہیں تعلق اپنا توڑ لیتے ہیں اس رمایا کہ اس دین کی سب سے اونچی چوٹی جہاد فی فیصبی اللہ ہے اور اس دین کا جو وسط کا ستون ہے وہ نماز ہے اگر نماز قائم نہیں کرو گے تو بیج کا ستون گر جائے گا اور عمارت منہدم ہو جائے گی اور خیمہ ڈہ جائے گا پھر رسود اللہ صاحب نے مہاراج جمل کی اور اس شوق کو بھاندتے ہوئے پھر فرمایا اللہ عبد الخ کا اللہ ملا کے سال کا گل نہیں اے مہاراج تجہے بتاؤ اب اس پورے دن کا ملاک کیا ہے ملاق کنٹرولر جو کچھ بتا دیا بہت کچھ بتا دیا بلکہ پورا دین بتا دیا اب اس پورے دین کا ملاق کیا ہے کنٹرولر کیا ہے پورے دین کی چاوی کس کے ہاتھ میں ہے کس کے پاس ہے بڑا اہم سوال ہے بڑی اہم چیز ہے عرض کیا کہ جی ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ اصل میں اپنی زبان باہر نکالی اور زبان کو پکڑ کے کہا کہ کفا علیہ کہا تھا بس کسے بند رکھنا زبان کو بند رکھنا بس یہ پورے دین کا مذاق ہے یہاں آغم جبل ایک سوال کر بیٹھے اور ان نظر واقع رسول اللہ رسول وسلم زبانیں ہماری ہیں ان پر مواضہ ہو سکتا پکڑ ہو سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہارے پتےوں کو یار موایز اے مایاض تیرا دایاں ہاتھ خا کا لود ہو اتنے بڑے تمہارے تمہارے, تمہارے پاس دین کا علم اور تمہیں اس نقصے کا علم نہیں ہے بہل یقب حکم فی نار جہنم جہنگم اللہ لوگوں کو جہنم کی آگ میں اندھا کر کے پھینکنے والی چیز کیا ہے ان کی زبانیں سب سے زیادہ لوگ جہن میں اوندھے کر کے گرائے جائیں گے زبانوں کی بنا پر حدیث پوری ہو چکی تو آپ سوچیں کہ ان میں نافے کی بنیادیں کیا تھیں تھیں احمد اللہ علیہ السلام کے دور پہ اور یہ آخری بات زبانوں کی بنا پر پکڑ ہوگی تو پھر زبانوں کا استعمال کیسا ہونا چاہیے ایک مومن پر دانت ایک مومن کو کہنا ایک کلما کو کوئی اپنی زبانوں کہ لشکر و تیر سے اسلام سے خارج کہہ دینا اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے تو اس دور میں تربیت کی بنیادیں کیا تھیں میرے دوست اور بھائیو یہ مناحج بڑے اہم ہیں کسی کی ظاہری عبادات پہ مت جائیے کسی کی ظاہری شکل و صورت پر مت جائیے عبادت پہ اس کی اپنی ذات کے لیے شکل و صورت اگر سنت کے مطابق ہوگی تو اس کا فائدہ اس کی ذات کو ہمیں کوئی فائدہ نہیں کسی کے ظاہری اذکار پہ مت جائیے اصل جیت عقیدہ اور منحض عبد الرحمان ملزم سید علی بن الف کا قاتل ہے خارجی اسے پکڑ لیا گیا اور جناب عبداللہ بن جعفر امیر کے حکم سے اس کے آدھا کاٹ رہے ہیں کہ یہ خارجی اور خارجی بہت بڑا فتم ہے اور اس کی سزا یہی ہے کہ ان کو تکلیفیں دے دے کر مارا جائے اس کے دو ہاتھ کاٹ دی اس نے اف تک نہ کی اس کی دو ٹانگیں کاٹ دی اف تک نہ کی پھر گرم سلائی لائے اس کی آنکھوں میں پھیرنے کے لیے اس نے اتنا کہا کہ عبد اللہ اپنے چنگا کی آنکھوں پر گرم سلائیاں پھیرنا چاہتے ہو پھیر دی اف تک نہ کی آنکھوں سے خون جاری ہو گیا تیز جاری ہو گیا لیکن آہ تک نہ کی پھر چھری پکڑی گئی اس کی زبان کاٹنے کے لیے اب وہ چیخ پڑ میری زبان مت کاٹو میری زبان رہنے دو لوگوں نے پوچھا کہ تمہاری ٹانگیں کاٹی گئی ہاتھ کاٹے گئے تمہاری آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئی اور تم نے آنکھ نہ کی زبان کاٹنے پر اتنا پریشان کیوں ہارے کہا کہ جب تک زندہ ہوں میں چاہتا ہوں کہ ایک فواق کے بقبر بھی میں اللہ کے ذکر سے قافل نہ ہوں زبان تو اللہ کے اللہ کا ذکر کرتی ہے اگر یہ کٹ گئی تو ذکر کیسے کروں گا ایک فواق کے تو قدر گئی اللہ کے ذکر سے دور نہیں رہنا چاہتا فواق کیا ہے فواق جب جانور کا دودھ نکالا جائے تھن کو نچوڑا جائے دودھ نکلتا ہے پھر چھوڑ کر دوبارہ نچوڑا جائے دوبارہ دفعہ کے نچوڑنے میں جو وقفہ ہے وہ وقفہ فواق کہلاتا ہے اتنی دیر بھی میں اللہ کے ذکر سے غار رہنے کا تصور نہیں کر سکتا یہ خواہش کا ظاہر ظاہر ہے اس قدر ذکر کرنے والے پہ حمد علیہ السلام کی حدیث ہے تم ان کی نمازیں دیکھ لو اپنی نمازوں کو حقیق جانو گے ان کے روزے دیکھ لو اپنے روزوں کو حقیر جانو گے لیکن وہ قرآن پڑھیں گے اور قرآن اوپر اوپر ہوگا اندر نہیں ہوگا تو یہ عمل اتنے اتنے بڑے عمل کرنے والے لیکن پھر بھی کسی وہ پدرائی کے مستحب نہیں ان کے آداب کاٹیں گے سل چیز کیا ہے یہ عقیدہ اور منحص کے مارے میں اور پیغمبر اسلام انہیں خطوط پر صحابہ کی تربیت کرتے ہیں یہی مہارت جب پیچھے سواری پر سوار ہیں مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں فرمایا کیا ہے مہاراض ارض کیا کرتا فرمایا کرب اللہ علی بات وہ محبوب اللہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے اللہ کا بندوبر یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کرے اور بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ ایسی عبادت کرنے والوں کو کبھی عذاب نہ دے تو کیا تربیت کے نقوش ہے کیا آثار ہے کیا بنیادیں عقیدہ کی اصلاح منحل کی اصلاح احکام اللہ رب العزت کی صفات کا علم اور بیتمبل اسلام علم نافع کی دعا کیا کرتے تھے علم نافع آپ نے صحابہ کو دیا یہ علم نافع کی بنیادیں اس موضوع کو آپ کتنا پھیلائیں گے پھیلتا جائے گا اور پیارے جگہوں پر کی جو, جو تربیت کی بنیادیں ہیں وہ آپ پر واضح ہو انہی خطوط پر آپ تربیت کی اور یہی علم نہ آپ اس کو حاصل کریں نوجوان خاص طور پہ حلال و حرام کو سیکھیں اللہ رب العزت کی صفات کا علم حاصل کریں توحید کو سمجھیں کتاب و توحید پڑھیں اصول و پڑھیں اصول الصطہ پڑھیں عقیدہ واسطیاں پڑھیں علما کے ساتھ جڑ جائیں علما ہی اساس ہے یہ علمی کردار فراہم کرنے میں ان کی ریتیں کرو گے تو وہ علمی اساس حاصل نہیں ہوگی بلکہ یہ قابل محبت لوگ ہیں ہر ان کا اپنا کردار کچھ بھی ہو لیکن اگر علم نافع حاصل ہوتا ہے تو باقی چیزوں سے اعتماد نظر کرتے ہوئے آپ ان سے اس علم کو حاصل کریں تاکہ آخرت کے سنورنے کے مواقع پیدا ہوں تو یہ کچھ حدود اور اس بنیادیں ہیں کہ پیغمبر اسلام کے علم نافع کی دعا کیا کرتے تھے اور علم غیر نافع سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے تو اس کی حدود کیا ہے پیارے پیغمبر کے پورے دور میں آپ کی کئی سالہ زندگی میں علم کیا تھا علم کی بنیادیں کیا تھی پورے قرآن میں کیا ہے پوری جو ذخیرہ حدیث میں کیا ہے یہ سب کچھ علم نافع ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی وحی سے جوڑے رکھے اور وہ علم تعفرماتے جس علم کی ترقی اللہ کی حیثیت کا اضافہ بنتی رہ جائے جس علم کا اضافہ اللہ کے قرب اور کی نظاہ کا باعث بنتا جائے هذا بسر اللہ علیم بخر السلام رسود اللہ وکار بہت سے ساتھیوں نے اپیل کی ہے دعا کی کچھ مریض ہیں اور کچھ ساتھی پریشان ہیں دعا کرنے کے اللہ پر عزت تمام بیماروں کو صحت کامنا ذا فرمائے اور جو ہمارے بھائی اور دوست پریشان ہیں کسی پریشانی میں اللہ رب عزت ان کی پریشانیاں دور فرما دیں اللہ تعالی عافیت ذا فرما دیں اللہ تعالی آسانی ادا فرما دیں اور اللہ رب عزت دنیا اور آخرت کے لیے ادا ہم سب کو ادا فرما دیں علم کی بات چل رہی تھی اس ہفتے آپ نے یہ افسوسناک خبر سنی ہوگی کہ ایک علم کا سمندر اور بہت بڑا مربی پروفیسر عبدالجبار شاکر رحمۃ اللہ اس ہفتے فوت ہو گئے اسلام آباد میں بائی پاس کا پریشن ہو رہا تھا اسی دوران انتقال کر گئے بہت ہی مخلص اقداری تھے اور بڑے اچھے مربی اور بڑا عمدہ درس دیا کرتے تھے اور واقعات علم کا خزانہ تھے جو آج ہم میں نہیں ہیں اسلام آباد کی جو فیصل مسجد اس کے خطیب تھے ادا اکیڈمی کے چیئرمین تھے اور بہت سی کتابوں کے مؤلف اور بہت سے دروس جو لوگوں کے پاس موجود اور محفوظ ہیں ان کی علمی امانت ہیں اللہ پاکوں نے مغفرت فرمائے اللہ مغفر له الرحم واف ہی واف انشاءاللہ ہو ان کا جنازہ غیبانہ جمعے کے بعد ادا ہوگا آپ سب ادا کریں خواتین بھی حضرات بھی یہ شہزاد پور میں ہماری جماعت کا ادارہ ہے جو کئی سال پہلے تعمیر ہوا بحمد اللہ مسجد بھی ہے مدرسہ بھی ہے اور جہاں حفظ القرآن کا شعبہ قائم ہے حاجی دریا خان صاحب یہ شہزاد پور میں معروف ایک علمی اور ایک معزز شخصیت ہیں وہ اس کے مدیر ہیں اور بانی ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ادارے مسائل کے متقاضی ہیں تو ساتھی آج یہاں موجود ہیں آپ تعاون کیجیے ان اداروں میں کی سرپرستی کیجیے تاکہ اللہ کی کتاب کی خدمت کا حق ادا ہو اور یہ علم ناکھے آگے بڑھے یہ سلسلہ پھیلتا جائے اللہ پاک سب کو توفیق دے اور جو ہم خرچ کریں اللہ پاک قبول فرما لیں الرحمد اللہ علین ہُوست ون اللہ عالینہ من يهدي الله فلا مظل لنكم من يضلل فلا هذي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل نور محدفاتها وكل موزة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يدعي الله ورسوله فقد رشد واهددى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 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر من افراد محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم وخذ من اعرض عن دين محمد صلى الله عليه واله ولا تجعلنا منهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ارحم الراحمين الله عليه